بسم اللہ الرحمن الرحیم الف الیکا یہ کتاب ہے ہم نے اس کو ناظر کیا ہے آپ کی طرف ناد نور تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف ربی کے رب کے حکم سے اس کے راستے کی طرف جو بہت زیادہ غالب اور بہت زیادہ تعریف کیا گیا ہے اللہ اللہ لذی لہو ملک لہو ما فسلام آباد الارض اللہ وہ ذات اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو, آس جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے بغیر من, من عذاب شدید اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی باعث ہلاکت ہے من اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے من عذاب, شدید سخت عذاب سے حیات دنیا جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو الآخرہ آخرت پر یا جو ترجیح دیتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت پر وہ سدون الصبیل اللہ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے عبا جا اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں تلاش کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن اولائی کا پھر غلالم بعید وہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن میں رسول اللہ قَوْمِهِ قومی ہی اور نہیں ہم نے بھیجا کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں ہی لیوئی کے نلا ہم تاکہ وہ ان کے لیے بیان کرے شاہدیم شاہ صلی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گُرا کر دیتا ہے وہ اور وہ زیادہ زیادہ حکمت والا ہے بھی اور بھیجا کو اپنی کے ساتھ آیات دے کر ان اخرج قوم کمن ظلمات ال کے نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف و دکر ہوں بھی ایام اللہ اور ان کو نصیحت کر بھی الیام اللہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کے ساتھ یعنی تاریخی واقعات سنا کر ان کو نصیحت کر ان پیدارے کلا آیا کہ لکو الصبار شکور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں لک السبار ان شکور ہر بہت زیادہ سفر کرنے والے اور بہت زیادہ شکر کرنے والے کے لیے وہ اط بالا موسا قومی ہی اور جب کہا موسا نے اپنی قوم کو گرو نعمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے عز انجا کمن عال فرعنا جب اس نے تم کو نجات دیا عل فرعون سے یسونا کم سو وہ چکھاتے تھے تم کو اداب کی برائی وہ یو اور وہ ضبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور وہ اور تھے کو رب اور اس میں اے مخاطب آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی وہ استعدا ربکم اور جب وہ استعدا نہ اور جب اعلان کر دیا تمہارے رب نے لا ان شکر تم اگر تم شکر گزار بنو گے شکر کرو گے لا عجیب تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا و ان کفر تم اور اگر تم نافرمانی کرو گے نہ شکری کرو گے ان ناآذابی نہ شدید تو یقین میرا عذاب بہت سخت وقال موسا اور موسا نے کہا ان تکو ان تم و منفی عرد جمی اگر تم کفر کرو تم بھی اور جو زمین میں ہیں سب کے سب فن اللہ غنی حمید تو یقیناً اللہ تعالی بہت بے پرواہ اور نہایت تعریف کیا گیا ہے علم تط کم نبا من قبل کیا تمہارے پاس نہیں آئی ان لوگوں کی خبریں جو تم سے پہلے تھے قوم نوح و عاد و ثمود نو عاد اور ثمود کی قوم کی خبریں والذین من بعدہم اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے لا یعلمہم الا اللہ ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جاءتهم رسلہم بالبینات ان کے رسول ان کے پاس لے کے آئے واضح دلائل فردو ایدیہم الى افواہم تو انہوں نے لوٹایا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف وقالو انہوں نے کہا انا کفرنا بما ارسلتم بہ شک ہم کفر کرتے ہیں اس چیز چیز کے کے کے ساتھ جس کے ساتھ جس بھیجے گئے ہو اور یقینا ہم اس چیز کے بارے میں بے کرنے والے شک میں یا شک میں کرنے یا ڈالنے والے شک کے اندر ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو کالت رسول ان کے رسولوں نے کہا شکر کیا اللہ کے اندر شک ہے جو زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے یا بغیر نقشے کے پیدا کرنے والا ہے فاطر ایسا پیدا کرنے والا جس کے سامنے کوئی نقشہ موجود نہ ہو تم کو بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اخیرا کم الاجن مسمہ اور تم کو مؤخر کر دے الا اجن مسمہ مدت تک کال انہوں نے کہا ان تم بشر مترونہ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے ہی ایک بشر ترید و نام تصدون تم چاہتے ہو کہ روک دو ہم کو اس چیز سے جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا فون بسو بانبین تو لے آؤ ہمارے پاس کوئی واضح درین بالک <تصال> الحمہ رسول الحم ان کو ان کے رسولوں نے کہا بشرکم ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے ہی بشر والا کن علام یابادی ہی لیکن اللہ تعالی احسان کرتا ہے اپنے بدوں میں سے جس پر چاہتا ہے پما کان النا اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی دلیل اللہ بدن مگر اللہ کے حکم کے ساتھ وہ اللہ پر یہ توقلون اور اللہ پر ہی لازم ہے کہ مومن توقل کریں و مولانا اللہ نہ توقل اللّہ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر توقل نہ کریں وہ هَدَانَا ہدانہ اور تحقیق اس نے ہم کو ہماری رہنمائی کی ہے ہمارے راستوں کیسبن علامہ آر تمونہ اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اس ان باتوں پر یا اس تکلیف پر جو تم نے ہم کو دی وہ اللہ پر یہ توقع علم اور اللہ پر ہی لازم ہے کہ توقل کرنے والے توقل کریں اور لازم ہے کہ تبکل کرنے والے اللہ پر ہی توقل کرے وقار اور کہا ان لوگوں نے ہمارے دین میں مربو ہوں تو ان کی طرف القیرب نے وہی کی لانق علیمین کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے ننکم اور البتہ ہم ضرور ضرور ٹھہرائیں گے تم کو الارضہ زمین میں من منبعدہم ان کے بعد ذالکہ یہ لمن خاف مقامی اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہے میرے سامنے کھڑے ہونے سے وخاف وعید اور ڈرتا ہے میری وعید سے وستفتحو اور انہوں نے فیصلہ مانگا وخاب قل جبار انعنید اور ہر سرکش آدھ رکھنے والا نہ مراد ہوا جہنم اس کے پیچھے جہنم ہے اس کے بڑے بڑے گھونٹ بھرنے کی کوشش کرے گا ولا اور وہ اس کو پی نہ سکے گا حلق سے نہ نہ سکے گا اور اور اور ہر طرف سے اس کو وہ ہوگا ومن عذاب اور اس کے پیچھے سخت قسم کا عذاب ہے بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ وہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال سخت آندھی والے دن میں لائق دیرو نا کا سب و نہیں وہ قدرت رکھتے اس چیز پر جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر بھی راد کہ البعید یہ تو دور والی گمراہی ہے علم طرح کہ نے دیکھا نہیں ہے ان اللہ خلق السماوات والاروہ بالحق کہ اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ایشا یو ذہبکم اگر چاہے تو تم کو لے جائے ویأتی بخلق جدید اور نئی مخلوق لے آئے وما دارک علی اللہ بعزیز اور یہ اللہ پر گرا نہیں ہے مشکل نہیں ہے وبرزو للہ جمیعہ اور سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے فقال۔ فکل تو کہیں گے کہ وہ لوگ جو کمزور تھے ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا انا کنال تباہ بے شک ہم تو تمہارے پیروکار تھے تمہارے تابع تھے پیروی کرنے والے تھے فہل ان تم مغنون کیا تم کفایت کی کرنے والے ہو ہم سے من عذاب اللہ من شہین اللہ کے عذاب سے کچھ قالو وہ کہیں گے حدان اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے ہم پر برابر ہے اجزعنا ہم صبرنا کہ ہم جذا خلا کریں چیخیں چلائیں یا صبر کریں مالنا من محیز ہمارے لئے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے وقال الشیطان لما قدی العمر اور کہے گا شیطان جب فیصلہ کیا جا چکے گا ان اللہ ود وعد وادحق یقین اللہ نے تم کو وعدہ دیا تھا سچا وعدہ و وعدم اور میں نے بھی تم کو وعدہ کیا تھا دیا تھا فاخلفت تو میں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی وماکان علی علام سلطان اور میرے لیے میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا بماکان علی علیکم اور نہیں تھا میرے لیے تم پر من سلطان کوئی غلبہ کوئی دلیل نہیں تھی اللہ اندم مگر یہ کہ میں نے تم کو بلایا فسٹ جب تم لی تو تم نے میری بات کو قبول کر لیا مان لیا فلاں انفسکم تو مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو ما انا مصریفی نہیں ہوں میں تم کو بچانے والا یا تمہاری مدد کرنے والا تمہیں مشرقی یا نہیں ہو تم مجھے بچانے والے یا میری مدد کرنے والے انی کفرت بما اشرفتمونی من قبل میں اس بات کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھ کو شریک ٹھہرایا اللہ کا اس سے پہلے یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے و ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کیے جنات تجری من تحتیہ الانہار ایسے باغات میں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین فیھا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے باذن ربہم اپنے رب کے اذن سے تحیتهم فیھا سلام تحیتهم فیھا سلام ان کی आपस में دعا سلام ہوگی عالم پر آکیت دیکھا نہیں ہے زرک کیفہ ذرب اللہ مطلعن کیسے اللہ تعالی نے مثال بیان کی ہے کلمتن طیبتن پاکیزہ کلمے کی کا کشجرتن طیبتن پاکیزہ درخت کی طرح اصلحا ثابتن اس کی جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہے مضبوط ہے وفرق الحق اور اس کی جو چوٹی ہے وہ آسمان میں ہے توتی اکولاہا کل حین بیدن ربیہا وہ دیتا ہے اپنا پھل ہر گھڑی ہر وقت ربی اپنے رب کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے نشانیاں مثالیں روم تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں مطالع الکریمہ تن خبیصہ کا شجرہ تن خبیصََ اور خبی درخت کی مثال خبیث قدمے کی مثال خبیص درخت کی طرح ہے یہ سروور کا درخت اجسط من فوق العضی جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا گیا مالا بن قرار اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے یو سبیت اللہ اللہ ددینہ بالقول سابت اللہ تعالی پختہ رکھتا ہے خوب قائم رکھتا ہے اس پختہ کے ساتھ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پھر حیات دنیا دنیاوی زندگی میں آخرہ اور آخرت میں بھی وہ یض اللہ ظالمین اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو وہ ایک علوما اور کرتا ہے جو چاہتا ہے تعالیٰ نعمت اللہ تعالیٰ دینا بدل العمت اللہ کہ کیا نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی ترجیحوں نے تبدیل کر دیا اللہ کی نعمت کو کفرنگ نا شکری کرتے ہوئے نا شکری سے وہ احلو قوم دار البوار اور انہوں نے اپنی پوپ کو اتارا ہلاکت والے گھر میں جہنما وہ جہنم ہے جس پہ وہ داخل ہوں گے وہ بیس قرار اور وہ بہت بری چائے قرار ہے بہت برا ٹھکانا ہے وجاہر اللہ اندادہ اور انہوں نے بنائے اللہ کے لیے محبود اللہ کے لیے شریک ہمسر انصبیلی ہی تاکہ وہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے التمت کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھاؤ فعنہ کم نار بے شک تمہارا لوٹنا آپ کی طرف ہے کلینہ آمن کہہ دیجیے میرے ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے یقین اسلام وہ قائم کریں نماز کو وہ انفکو اور وہ خرچ کریں ممارا رَزَقْنَاهُمْ اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے سرن و پوشیدہ اور ظاہر من قبل نہیں یاد یوم اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے لابی ہی بالا خلال جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اللہ خلق اللہ خلا قسلماواتی ولابا اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو وہ انزلہ محنت سما ما اور آسمان سے پانی نادل کیا ہے تو اخراج ابھی محنت سمرات رز تو اس کے ذریعے نکالا ہے پھلوں کا رزق تمہارے لیے اس کے ذریعے نکالا ہے پھلوں کو بطور رزق مسقر کر دیا ہے اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو مسکر کر دیا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں پیدر پید چلنے ہمیشہ چلنے والے ہیں وسکر وقم الار اور مشقر کیا ہے تمہارے لیے رات اور دن کو وہ آتاب کو منکل نما سلتم اور تم کو دی ہے ہر وہ چیز جس کا تم نے اسے سوال کیا ہے ان تو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم ان کو گن نہیں سکتے ان انسان ان یقیناً انسان بڑا ظالم بہت ناشبرہ ہے وہ ابادہ ابراہیم اور بالادہ آمینا اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب بنا دے حاض البال اس شہر کو آمین امن والا جن یا اور, اور میرے بیٹے بیٹوں کو اندل اسلام کہ ہم بتوں کی عبادت کریں یعنی بتوں کی عبادت کرنے سے بچا ربی اہم رب من بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا من تب عنی تو جو میرے پیچھے چلا یقیناً وہ مجھ سے ہے اور میں نے آسانی اور جس نے میری نافرمانی کی فن کا غفور رحیم تو بے شک تو بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے رب بنا نائے ہمارے رب انسکم تو مندریا تھی میں نے اپنی کچھ اولاد کو ٹھہرایا ہے ایسی بادی میں جو زراعت والی نہیں کھیتی والی نہیں ہے کل محرم تیرے عربت والے گھر کے پاس ربا نال یقینی صلاح رب تاکہ وہ نماز قائم کریں فج القن نا سطح بھی تو کچھ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہونے والے بنا دے جھکنے والے بنا دے اور زکوماتی اور ان کو رزق دے پھلوں سے اللہ یشکروں تاکہ وہ شکر کریں ربنا اور مان علن اے ہمارے رب یقیناً تو جانتا ہے جو ہم ما فی و مان علََ جو ہم چھپاتے اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں من شيء اور اللہ پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے زمین میں اور نہ ہی آسمان میں الحمد للہ وحاب علی علقبر اسماعیل وصحاف تمام تاریخیں وہ صلاح کے لیے ہیں جس نے مجھے دیا بڑھاپے کہ بابو یوسف اسماعیل اور اسحاق ان ربی لا سمیع الدعاء یقین میرا رب دعا کو کوجھانا سننے والا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی اے میرے رب بنا دے مجھ کو نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد میں سے ربنا وتقبل الدعاء اے ہمارے رب اور دعا کو قبول کر ربنا اغفر لی والی والدیہ اے میرے اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو و الالمنین اور اہل ایمان کو یوم یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہو ولا تحسب اللہ يعمل اور نہ آپ اللہ تعالی کو غافل اس چیز سے جو کرتے ہیں ظالم انما وہ ان کو صرف اور صرف مؤخر کرتا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھرتی رہیں گی یا آنکھیں کھلی رہ جائیں گی موتیبین وہ اس حالمے کے تیز دوڑنے والے ہوں گے مقنبی روسی ہم اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے لا لاپ ان کی نکاحیں ان کی طرف نہیں لوٹیں گی وہ افریدہ تو ہم ہوا اور ان کے دل تھارے ہوں گے خالی ہوں گے وہ اندرا اور ان لوگوں کو لوگوں کو اس دن کے آداب سے ڈرا جس دن کا جس دن ان پر آداب آئے گا فیقول اللہ دینا غالام ہوں تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ربانہ رب الى اے ہمارے رب ہم کو مؤخر کر دے قریب مدت تک, تک نہیںال نہیں ہے ظالم اور تم ٹھہرے ان لوگوں کی, کی جگہ جنہوں نے ظلم کیا انفوسا اپنے آپ پر وہ طب کف الابیم اور ظاہر ہو گیا ان کے لیے کہ کیسے ہم نے کیا ان کے ساتھ بضا ربنخال اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی مکر المکر ہوں اور انہوں نے اپنی تدبیر کی وہ انط اللہ مکرو اور اللہ کے پاس ان کی تدبیر تھی وہ ان کا نا بالجبال اور نہیں تھی ان کی تدبیر ایسی کہ اس سے ہل جاتے پہاڑ یا یقینا ان کی تدبیر ایسی تھی کہ اس سے پہاڑ ہل جاتے, جاتے فلاط اللہ مخلفی رسولہ پس نہ آپ سمجھیں اللہ تعالی کو کہ وہ خلاف کرنے والا ہے اپنے وعدے کی خلاف برضی کرنے والا ہے جو اس نے اپنے رسولوں سے کیے ان اللہ عزیز انتقام یقیناً اللہ تعالیٰ بہت غالب اور انتقام والا ہے یوم تبدل الارض غیر الارضی اس تبدیل کی جائے گی یہ زمین دوسری زمین سے والسماوات اور آسمان وبرزو للہ الواحد القہار اور بوس سامنے پیش ہوں گے اللہ کے جو اکیلا ہے اور بڑا زبردست ہے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَسْفَادِ اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو اس دن مقررین جکڑے ہوئے فِي الْأَسْفَادِ زنجیروں میں سرابیلہم ان, ان کا لباس یا ان, کی ان کے کپڑے من قطرانن گندت کی ہوں گی وَتَقْشَا وَجُوحَهُمُ النَّارِ اور ڈھانپے گی ان کے چہروں کو آگ لیجزی اللہ کل نفس مما قصبت تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی ہر جان کو اس کا جو اس نے کمایا ان اللہ سریع الحساب یقین اللہ تعالی حساب کو بہت جلدی لینے والا ہے حادابلاغ للناس یہ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے وَلْيُنْدِرُوا بِهِ تاکہ, تاکہ اس کے ذریعے ڈرائی جائے تاکہ وہ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے ولی علام اور وہ جان لیں اناما ہوا اللہ واحد کہ بے شک صرف اور صرف وہ ایک ہی الہ ہے بلی دکر ارالباب اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں